ادی سواد تصبیہ کو رکو کے سجود کی تسبیہات سنت فند جمہور بانی با ابن ابھی مریم پہ احناب کے جہاب کڑے وجوب تھا انور جمہور احناب انور امبداب ممدو مستحب بھائی فرض فرضی نقم بران کی نفس نف سے رکو سجود راغر نقم بہادی سیکم صبوت نام محمود پسن بانی فراضمان ربی راضی سراسمرات فقط تم رکو ہند سنترا کو پتا ہوں, نہیں پرتم روکوار سنتار دسار کرنا و دا ادنا کمال بے سنت کو رکھے گی مدنا رد نا وہ کہا کر گئی نب سے روکوار دن ہنا سدا پر دے اننا او یو تس کی واجب دا دے تس بہ سنتی وزار سبحان ربی الرا سمر فقد تم بیتنا تم و امار السنت مزارک سنت وزار کدا ادنا کمال سنت مہارا دخل باب منچ نہمن ثابت تے سابت ثابت سابت نے کسنت کی بھی کرداسی مانا ہو سنت سابتی اگر کسنت کی کرام سب جو اللہ مستحب بول امام زبر گنم دے امام دفارا سب جو ہو ہم سب ہاتھ ہدے پنج تس بحات ہوئے چورسے کا جی چور لکے من خان پہ سرا تسبیہ چور سی مختری من خان دری تسبیہ ہاتھ وہاں پہ کار کام دس بھائی زبحان ربی عظیم اس جوت کے اسبحان ربی ہر مقام دا خل ذکر دے باخل ذکر دے زیادہ سوچی رو کو اس محان ربی و وفی سجود کی اس مہان ربی محان رب لالا کے مبارکہ زیادہ رفرسبت اس محان ربی ببو سجود کی تصدیق زیاد تھے داو یا حکمت نکل گئی محان رب لالا ماتع رحمد اللہ و کفا نبراتریویات رحمت مانے کی بشارت پہ اللہ و کفا وسالا بہت سوار بے کا ہوں ہمریف ہو نوافر و تحجات تحجی ہما تعلیٰ آتحاظ مجھے نا ببو بتاؤں